أعوذ من یا اجل جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو والب اور لازم ہے کہ اسے ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے لکھے وَلَا اَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ کا کوئی لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے ویسے لکھنے سے کوئی لکھنے والا انکار نہ کرے فلی اس پر لازم ہے کہ وہ لکھے عَلَيْهِ الْحَقُّ اور املا کروائے وہ شخص جس پر حق ہے یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے ولی ربا اور وہرے اس اللہ سے جو اس کا رب ہے وَلَا يَبْخَتْ مِنْهُ اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے یعنی وہ شخص جو قرض لے رہا ہے اگر وہ شخص ہو سفی بیوقوف یا نا سمجھ او ضعیفن یا کمزور ہو یا پھر وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو لکھوانا نہ آتا ہو تو اس کا ولی لکھوائے اس قرض لینے والے کا ولی وارث وہ لکھوائے بالعدل انصاف کے ساتھ وسطہدید اور اپنے مردوں میں سے دو آدمی گواہ بنا لو یقینا رجنی فراج البر اطان اگر دو آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں مم من تر بن شہدا ان لوگوں میں سے جن گواہوں پر تم راضی ہو جنہیں تم پسند کرتے ہو انتبا ہوا فتوک تاکہ اگر بھول جائے ان دو عورتوں میں سے ایک تو یاد کروا دے اس کو دوسری ولادا ماد اور جب بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کریں آنے سے ولا تسام تختی اور تم نہ اکتاؤ اس کو لکھنے سے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یعنی وہ معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو الہ ہی اس کی مقررہ مدت تک اقست و اقوام و اللہ ترتابو یہ اے مخاطبو زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں اور گواہی کے لیے زیادہ پختہ ہے اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ کہ تم شک میں نہ پڑو اللہ انت کو نہ تجارتن حاضراتن تو مگر اگر تجارت ہو نقد جس کو تم آپس میں لیتے دیتے ہو فریس علیہ اللہ تختبو ہے تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو یعنی نقل سودا باد ہو رہا تو اس کو لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں وہ اشید و ادا تباہ تم اور جب تم آپس میں لین دین کرو خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو و راتبن را والا شہید اور نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہ وہ انتفالو فن فسو کم اور اگر تم ایسا کرو یعنی کہ گواہ کو کوئی تکلیف دیتا ہے یہ لکھنے والے کو تو وہ ففت ہے تمہارے طرف سے یا تم میں ایک نافرمانی ہے ففق نافرمانی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ, سے درو اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے, ہے فرحانہ اور اگر تم ہو کسی سفر پر اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے جو قبضے میں لی گئی ہو یعنی کہ گواہ اپنا اور لکھنے والا کاتب میسر نہیں ہے تو کاتب لکھنے والا کوئی میسر نہیں تو گروی رکھ لو کوئی سامان دے کر ادار لے لو امین بادم باد اگر تم میں سے بعض بعض کو امین بنائے ایک دوسرے کا اعتبار کر لے کوئی کسی دوسرے پر اعتبار کر لے فلی تم ہی نہ امانتا تو جس کو امین بنایا گیا ہے جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ امانت کو لوٹا دے ولی ہوں اور لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اس اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا تب تو مجھ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ تم ہاں اور جو اسے چھپائے گا فن آتے منقلبو ہوں تو اس کا دل گناہ ہے اللہ علیم اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے یعنی کہ پہلی بات تو ہے کہ لکھا جائے لکھنے والا میسر نہیں تو گروی رکھ لی جائے اگر کوئی لکھ پڑھ نہیں کرتا لکھواتا نہیں ہے ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تجھ پر اعتبار ہے تو پھر وہ اس اعتبار کو ٹھیک نہ پہنچائے بلکہ امانت واپس کر دے جو ادھار اس نے لیا دے دے مکان ہاں یہ کرایہ سود ہے دو لاکھ دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے اس نے لیا ادھار لے کے مکان رکھ دیا گروی اب جس کے پاس مکان گروی ہے وہ اس کا کرایہ وہ کھا رہا ہے یا رکھ رہا ہے اگر اس میرے ایچ رکھ رہا ہے مطلب دس ہزار روپے مہینے کا کرایا ہے تو یہ دس ہزار روپیہ اس کو دے نہیں رہا یعنی دس ہزار سود کھا رہا ہے مہانا پروفیٹ اگر وہی نا سود ہو گیا نا زیادہ ملتا ہے اس کی نئی اوقات دینے کی ادار نہ دے وہ سود پہ رقم دینے والا ایسے کرتا ہے دو لاکھ سے میں کاروبار کرو تو مجھے زیادہ پروفیٹ آتا ہے پہلا تو مجھے یا دس ہزار مہینے کا دے دے اب وہ پانچ دس ہزار مانگتا نہیں ہے وہ کرائے کا کھا رہا ہے اس کا یہ سود ہے ٹھیک پہ وہ اور ہوتا ہے معاملہ ٹھیک والا معاملہ اور ہے مکانے یہ کہ مکان وہ گروی رکھ دے لیکن جس نے گروی لیا ہوا ہے وہ اس کا کرایہ ادا کرے نہیں ادا کرے گا تو وہ سود ہو جائے گا ہاں جانور اگر کسی نے گروی رکھ دیا کسی کے پاس اب جس کے پاس جانور بطور گروی رکھا گیا ہے جانور کو اگر وہ चारा نہیں ڈالتا جانور مار جائے گا جانور کو चारा لازمی ڈالنا پڑے گا اب اس چارہ ڈالنے کے یہ اس پر سواری کر سکتا ہے اس کا دودھ پی سکتا ہے اگر دودھ والا جانور ہے چارہ وہ کھائے گا جس کے پاس ہے हाँ ना रखेगी भी एतवार कर लगते हाँ हाँ किराया तो ठीक है किराये पर तो कोई भी चीज दी जा सकती है جانور بھی کرایہ پہ دیا جا سکتا ہے دکان بھی مکان بھی زمین بھی کرائے کر دینا ٹھیک ہے <تصفح> و اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ انتبدی انخو سکم و تکفو ہاسب کمبی ہل جو چیز تمہارے دلوں میں ہے تمہاری نفسوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا حساب لے گا ایڈوانس وہ تو ہوتا ہے نا یہ زر ضمانت ہوتا ہے مثال کے طور پر مکان آپ نے دیا ہے کسی کو کرایہ پر دس ہزار روپے اس کا کرایہ تو آپ بیس ہزار تیس ہزار روپے اسے ایڈوانس لیتے ہیں ایڈوانس لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کرای دار ہے مکان کے اندر سو ٹوٹ پھوٹ وغیرہ یہ وہ وہ لاکھ استعمال ٹھیک ہے وہ دکان کا ہو یا مکان کا ہو ایڈوانس کا جو اصل مقصد ہے نا وہ ہے صرف اور صرف زر ضمانت کے طور پہ کہ اگر اچانک یعنی کہ کرایے دار چھوڑ کر چلا جاتا ہے بن بتائے ٹھیک ہے تو اس کا کم از کم ایک ماہ کا کرایہ جو ہے وہ اس کے ایڈوانس میں سے کاٹا جائے جو اگر کوئی نقصان کر دیتا ہے تو اس کا وہ اس میں سے نکال دیا جائے تاکہ پریشانی نہ ہے ان لوگ کرتے ہیں اس طرح لوگ کرتے ہیں <ral> کہ uh, ایک آدمی نے مسال کے پاس ارے نہیں وہ ایسا ہوتا نا کہ آپ نے پندرہ کی لی ہے پندرہ لاکھ روپیہ ایڈواس بھر کے انہوں نے لیے دس لاکھ ایڈواس بھر کے وہ دس لاکھ اپنے پاس رکھے کہ آپ کا پانچ آپ نے ان سے واپس لینا مالک کو یہ جواب دیں وہ اس طرح کا سلسلہ چلاتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کیونکہ مالک چاہتا ہے کہ درست مجھ سے طریقہ کار یہ غلط ہے عزیب اچھا جس کو چاہے گا معاف کرے گا جسے چاہے گا عذاب دے گا اللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے امن مومن بھی اور رسول بھی اور ایمان, ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرصتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر لا نسر احدن رسولی ہی, ہی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریح نہیں کرتے وہ سمعنا وہ اطانہ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی لہآا کا سبقہ مختار سبق اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر ہے اس کا گنا جو اس نے کمایا ربانہ ہمارے رب النا تو, تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں اور ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈال جس طرح تم نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے ربنا ربانہ ربانہ والا تحمل نہ مالا تو قاطانہ بھی اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے وقف آنا اور ہم کو ہم سے معاف کر دے ہم کو معاف کر دے بخشانا اور ہم کو بخش دے برنا اور ہم پر رحم کر انت انتبا تو ہمارا مولا ہے سنسرنا پسو ہماری مدد کر القومل کافرین کافر قوم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الاسلامی اللہ لا الہ الا اللہ قیوم اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے وہ زندہ ہے قائم رہنے والا قائم رکھنے والا ہے نزل علی کا کتاب بالحق مصدف لما بین ہی وہ تو والانجیل اس نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے من قبل دل الناس جو پہلے لوگوں کے لئے ہدایت ہے و انظر الفرقان اور اس نے فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اتاری ہے انداللہزین کفر بی آیات الله لہم عذاب شدید یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے واللہ عزیز انتقام اور اللہ تعالی بہت غالب ہے انتقام والا ہے الله لا یقفع علیہ سیعن یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جس پر کوئی چیز بھی آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے. نہیں ہے العزیز الحکیم سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے اخر و متشاب ہاتھ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے جس میں سے کچھ آیات مستم ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری متشابے ہیں کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں قلوب <وَأِغُن> تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے کیڑا پن ہے فیت مات وہ اس میں سے اس کی پیار بھی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں ابتغاء الفتنہ کی ابتوا ہی فتنے کو تلاش کرتے ہوئے اور اس کی اصل مراد کو تلاش کرنے کے لیے وما اللہ جبکہ اس کی اصل مراد اس کی تفسیر و تاویل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ورا فکری میں یقونا آمنہ بھی اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے کلبینا سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں کر وہ کا رہنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر ان کا بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا دینے والا ہے ربنا ابا ہمارے رب ان کا جامع اللہ کے لیوں ملا رہی بخی بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان لا فلم آج یقیناً اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لن تغنی من اندین اولا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی کفایت نہ کریں گی وہ اولا خود اور وہ لوگ آگ کا ایندھن ہے آل فرعون من قبلهم ان حال حال فرعون کی اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے حال کو بھی کہتے ہیں اور عادت کو بھی کل تب بھی انہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا جنوبی اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سزا کی سختی والا یا سخت عذاب والا ہے مغروب کیے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں دو جماعتوں میں جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی فی قاتل اللہ, ایک جماعت جو اللہ کے راستے میں یہ لوگ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی کہ صرف گمان نہیں تھا کہ یہ دگنے ہیں بلکہ آنکھوں سے انہیں نظر آ رہے تھے کہ یہ ہم سے ڈبل ہیں دگنے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرد کے ساتھ قوت بخشتا ہے تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اِنَّ فی ذالک عبرت, اس میں البتا عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے یا آنکھوں والوں کے لیے بصارت والوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے پسندیدہ چیزوں کی محبت عورتوں بیٹوں اور نشان لگے خزانوں سے سونے اور چاندی کے اور نشان لگے گھوڑوں سے اور جانور اور کھیتی سے یعنی ان چیزوں کی محبت جمع کر دی گئی ہے کنا تیر نشان زدہ یا جمع کیے گئے خزانے مساور زندگی کا سامان آپ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے پاس لوٹنے کی جگہ ہے یا اچھا ٹھکانا ہے حسن الما آپ ٹھکانے کی اچھائی یعنی بہت عمدہ ٹھکانا کہہ دیجیے من تال کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے زیادہ بہتر کے بارے میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گئے اپنے رب کا تقوا جنہوں نے اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیحا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب ازواج متحرہ اور پاک دامن بیویاں ہیں من اللہ اور اللہ کی طرف سے مندی ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اللہ دینے یقولون ربنا اننا آمننا ففلنا دروبنا وقینا عذاب النار وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقینا ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لے اتفابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو صبر کرنے والے سچ کہنے والے حکم ماننے والے فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑی میں شہری کے وقت استغفار کرنے والے مخشی طلب کرنے والے ہیں شاہد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور الہ بر برحق نہیں ہے بل ملائی کا فرشتوں نے بھی وہ ارال علم خواہم بالخت اور اہل علم نے بھی جو کہ انصاف پر قائم ہیں لا الہ الا ہو اللہ کے سوار کوئی اور الہ نہیں ہے العزیز جو سب پر غالب ہے الحکیم خوب حکمت والا کمال حکمت والا ہے ان دین عند اللہ الاسلام یقینا دین اللہ کے نزدیس اسلام ہی ہے فمقتلف اللہ دین اوتو الكتابہ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اللہ جا مگر علم آ جانے کے بعد مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا علم بغیم بین آپس میں اختلاف آپس میں ضد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے پھر بھی آیات اللہ اور جو شخص اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے سری الحساب تو یقیناً اللہ تعالی حساب کی جلدی والے یا جلد حساب لینے والے ہیں انحاج جو کا فقول اسلم تو اگر وہ پیچھے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو مٹیک لیا ہے فرما بردار بنایا ہے یا ثابت کر دیا ہے اس اللہ کے لیے ومن اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی فکول کتابینا اسلم تم اور کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جن کو کتاب دی گئی اور ان کو بھی جو ان پڑھ ہے کیا تم تابے ہو گئے ہو فرما بردار ہو گئے ہو فإن اگر وہ اسلام لے آئیں، فرمان ہو جائیں، تو پس وہ, بے شخص پا گئے، وإن تولو، اور اگر وہ پھر گئے کر بلاگ تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے وہ اللہ بفیر اور اللہ تعالی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے ان یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں يَأْمُرُونَ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو لوگ انہیں انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی وہ قتل کرتے ہیں خوشخبری دے دو أَعْمَالُهُمْ فِي <وَالْآخِرَة> یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے آماز دنیا اور آخر میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں, کو نہیں ہے جنہیں بلایا جاتا ہے وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ یہ کہا یہ سمجھا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی مگر چند دن گنے چنے وہ غرفی دینی ماں کام گفتارون اور جو وہ گھرتے تھے ان باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا تو کئی فائدہ جمع یہ ہدیوں کے بارے میں ہے نا یہودی کہتے تھے کہ ہم آگ میں جہنم میں نہیں جائیں گے اگر گئے تو چند ایک دن جائیں گے اس کے بعد پھر ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا لہذا وہ اپنے آپ کو بڑی اعلیٰ اور افضل مخلوق سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں امید لوگ ہیں یہ انپڑھ لوگ ان کا ہمارے پر کوئی بس نہیں ہے اور یہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے وجہ یہ جی تھی نا جا کہ وہ کہ کہتے تھے کہ ہم ہمیں کتاب ہیں ہمیں کتاب دی گئی ہے بوسا علیہ السلام کو اور ان کے فضائل و مناقب اللہ کی محبوب قوم تھی اللہ نے ان پر من طلبہ نازل کیا بڑے بڑے انعامات ان لوگوں پر نازل کیے گئے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے با ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں یعنی اپنے آپ کو بڑی اعلی اور افضل قوم یہ سمجھے جب ہم ان کو ایسے دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے سبق اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا وہ اور وہ کمی نہیں کیے جائیں گے ظلم نہیں کیے جائیں گے کل ملکی تو منتشا کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہ کا اور جسے چاہتا ہے بادشاہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے خیر تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے ان نقال سے قدیر یقیناً تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تورج القنخار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہ تور جہارا سے لین اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ تقریج امین المئی کی اور تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے وہ تخری جلم تمین الحی اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے وہ طرز کو منتشا حساب اور تجے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے لائب تخیب المین اولیا امینین جو بھی ایسا کرے گا من اللہ فی سیئن تو وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز میں نہیں ہے. مگر یہ کہ تم ان سے بچو کسی طرح سے بچنا اللہ اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنی جان سے اپنے آپ سے اللہ, اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے ما و اگر تم اس چیز کو چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وہ یا المافی سماوات اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ واہ اللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اچھی طرح سے قادر ہے یومسم ماں امیرت بن خیر مشرورہ جس دن ہر شخص ہر جان پالے گی جو اس نے بھلائی کے عمل کیے اپنے سامنے حاضر شدہ وہ ماں امیرت بن سو اور جو اس نے برائیاں کی وہ بھی تبدلو انہ بینہ و تبد اللہ عمادہ وہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور ان برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا اور حج رکو اللہ اور تمہیں اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے اللہ عباد اور اللہ تعالی بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے